الحمد رب رب العلمین و سلاۃ سید المرسلین اما بعد ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی انسان نبی علیہ السلاۃ وسلام پہ صرف درود پڑھے اور اس موقع پہ سلام نہ پڑھے تو کیا یہ گناہ ہوگا کیا یہ نجائز ہوگا کیا ایسا درود ناقص کہلائے گا پھر وہ ایک عالم دین کے الفاظ نقل کرتے ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے اور نجائز ہے اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے حالانکہ بھی حکم قرآن سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاط و السلام پہ درود بھی پڑھنا چاہیے سلام بھی پڑھنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو یوں فرمایا یا ایو الدین امن صلو علیہ وسلموا و تسلیمہ اے ایمان والو نبی علیہ الصلاۃ السلام پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو لیکن گزارش یہ ہے کہ اس عیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب درود پڑھیں تو اسی وقت سلام پڑھنا واجب ہے اور جب سلام پڑھیں اسی وقت درود پڑھنا واجب ہے اللہ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے دونوں پہ عمل کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نکال لینا کہ اگر کوئی آدمی کسی موقع پہ صرف درود پڑھتا ہے تو وہ گنگار ہوگا صرف درود پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل غلط ہوگا صرف درود پڑھتا ہے تو اس کا درود ناقص ہوگا یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ اس عید کا قطعا مطلب نہیں ہے اگر اس عید کا مطلب یہ ہوتا کہ درود اور سلام ان دونوں کو ہر وقت ایک ساتھ پڑھنا لازمی ہے واجب ہے ضروری ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے صحابہ کلام رضوان اللہ علیم اجمعین کو اس معاملے میں خبردار کرتے اگر درود و سلام ایک ساتھ پڑھنا لازم و ملزوم ہوتا واجب ہوتا اور عید کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر کوئی صرف درود پڑھے گا تو وہ گناہ کرے گا تو صحابہ کلام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں تابعین کو خبردار کرتے لیکن ایسا ہمیں کچھ نہیں ملے گا اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بہت سے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان اس نماز میں جو چار رقطوں پہ مشتمل ہو پہلے اتحیات میں صرف سلام پڑھتے ہیں اور اس موقع پہ دروشریف نہیں پڑھتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ گناہ ہیں کیا ان کا یہ عمل غلط ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے اس لیے مولانا صاحب کا یہ فتویٰ اور ان کی یہ گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اور ان کو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے نبی علی الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے درود کو ناقص قرار دیا ہے اور آپ پہ اگر صرف درود پڑا جائے تو اس عمل کو گناہ قرار دیا ہے یاد رہے کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں صرف درود کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور ان احادیث میں سلام کا تذکرہ نہیں ہے اگرچہ سلام پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں سلام بھی پڑھنا چاہیے درود بھی پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں چیزوں پہ عمل کریں لیکن یہ کہنا کہ صرف درود پڑھیں گے تو گناہ ہوگا تو میں اس کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں صرف درود کی ترغیب ہے اور اس موقع پہ آپ نے سلام پڑھنے کی ترغیب نہیں دی مثال کے طور پہ وہ حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ آپ علی الصلاۃ والسلام نے شاد فرمایا عیدا سمیعۃم المعدین جب تم معذن کو اذان دیتے ہوئے سنو فقول و مثلا یقول تو وہی الفاظ کہو جو الفاظ وہ کہتا ہے سم مسل علی گیہ پھر میرے اوپر درود پڑھو کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑے گا اللہ رب العزت دس بار اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے تو اذان کے بعد آپ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سارے مسلمان اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں اس موقع پہ نبی علیہ السلاۃ اسلام پہ اسلام پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس موقع پہ مسلمان نبی علیہ اللہ پہ اسلام پڑھتے ہیں تو کیا مسلمانوں کا یہ عمل گناہ قرار پائے گا ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ جب بھی مکہ میں ہجوم کے پاس سے گزرتی تھیں تو یوں کہتی تھیں صلی اللہ علیہ رسول ہی محمد تو یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ جناب اسما نبی علیہ صد اسلام پہ درود پڑھ رہی ہیں یہاں پہ سلام نہیں ہے اور ایسا وہ ہر اس موقع پہ کرتی تھیں جب وہ ہجوم کے پاس سے گزرتی تھیں اور پھر وہ بتایا کرتی تھیں کہ یہاں ہم نبی علیہ اللاط و اسلام ساتھ رہے تھے یہاں پہ ہم نے آپ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تھا تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی علیہ اللاۃ وسلام پہ درود پڑھنا اور اس موقع پہ اسلام کے الفاظ ساتھ ذکر نہ کرنا گناہ ہے تو یہ فتویٰ کن کن لوگوں پہ لگے گا کتنے کتنے عظیم صحابہ كر پہ لگے گا کتنے عظیم اللہ کے اولیاء پہ لگے گا جناب اسماء بن طبی بکر پہ لگے گا نبی علیہ السلاۃ وسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام ترمدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ما جراثن اللہ حافی ولم یُوس الع نبیم اللہ کان علیہ ترا کہ جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی علیہ وسلام پہ درود نہ پڑے تو وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی تو یہاں پہ بھی آپ نے درود کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ سلام کا تذکرہ نہیں کیا